شہیدِ اسلام ڈاٹ خالق و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدِ اسلام ڈاٹ اب کافروں کے انجام کے بعد مومنین کو دشارت ہے بے شامد تقیب آغات کے اندر ہوں گے چشموں نے جو کالو لہم ادخلوہا ان کو کہا جائے گا کہ داخلو و بہشتوں کے اندار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 لیکن بحث کے اندر یہ غصہ ہوگا یا ختم ختم سب بھائی بھائی ہوں گے وہ اور کھینچ لیں گے ہم اس غصے کو جو ان کے سینے کے اندر ہوگا میں نے غل کا مانا غصہ کینا اقوام درا کے بھائی ہوں گے الا سور متکرین الا سور متعلق متکرین کی ہے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھیں گے کہ اس کے اوپر آپ یہاں سوال کریں گے کہ تختوں کے اوپر جو آمنے سامنے بیٹھیں گے بیشتی تو بیویوں کے ساتھ کون بیٹھے گا کوئی بیویوں کے ساتھ کون بیٹھے گا وہ تو آپس میں آمنے سامنے بیٹھیں گے بیوی تو غریب بروتی رہیں گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو کیا بیویوں کو ہم طلاق دیا ہے مطلب یہ ہے جب مجلس لگائیں گے آپس میں کیا لگائیں گے مجلس لگائیں گے بیٹھیں گے تو آمنے سامنے بیٹھیں گے مجلس کے وقت ہر وقت تھوڑا یہ تھوڑا کہ رات کے وقت بھی ہاں آمنے سے ہاں مجلس لگائیں گے جب لایا مسم نہ پہنچے گا ان کو بیچ اس کے کوئی تکلیف نہ نکالے جائیں گے نب ترغیب میرے پیارے بندوں کو خبر دے دو کہ میں کپور الرحیم ہوں آئے ہیں کپور الرحیم اپنے پیارے بندوں کے لیے یہ ترغیب ہے اور آگے کیا ہے ترغیب و بین الخوف والر اور یہ بھی بتاؤ کہ عذاب میرا بھی عذاب دردناک ہے چونکہ ترغیب و ترغیب کی بات چلی گئی تو اب ترغیب و ترغیب کے نمونے آ رہے ہیں ترغیب و ترغیب کے کیا نمونے آ رہے ہیں بعض بزرگوں کو بشارتیں مل رہی ہیں بیٹوں کی اور بعض کو کیا کیا جا رہا ہے حالات کیا جا رہا ہے یہ ترغیب و ترغیب کے نمونے نمونہ ترغیب بتلاؤ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق جب داخل ہوئے اس کے اوپر کہنے لگے سلامہ یہ جملہ فیلیا ہے سمجھے جی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب جملہ اس میں کہا تھا نا اچھا اب جب مختصر ہے ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا بچھڑا بھونا ہوا تو انہوں نے کھایا جب نہ کھانے لگے تو ڈر گئے پر بھائی ابراہیم نے بے شک ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں کہنے لگے کہ لاتا ڈال نہ ڈرو ہم خشک بھی دیتے ہیں آپ کو ایسے لڑکے کی جو بڑا عالم ہوگا کون لڑکا جی اساک علیہ السلام تو ترغیب آ گئی نا کالا بشر تو مولی استجاب لکھو یہ استجاب ہے استعباد نہیں یہ دو لفظوں کا فرق ہے تعجب کو ظاہر کر رہے ہیں یا بعید سمجھ رہے ہیں اللہ کی قدرت سے بعد نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ استحجاب ہے استعباد نہیں ہے یہ اصطلاح یاد کیا کرو کالا فرمایا اب بشر تو مونی کیا خوشخبری دیتے ہو مجھ کو باوجود اس کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا تو کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو کہنے لے خوشخبری دی ہے ہم نے تو اس کو ساتھ امر باقی کے یہاں حق کا من کیا ہے امر واقعی واقعہ تنگ بچہ پیدا ہوگا پس نہ ہو تو نا امید ہونے والوں میں سے فرمانے لگے اور نہیں نامید نا ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر وہ جو گمراہ وہی وہ نا اُمید ہوتے ہیں قالقبا خطب میو حل مرسلوں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 پھر میرے پاس کیا مہم درپیش ہے تم پہ سو لو یہ نمونہ کس کا ہے ترغیب کا ہے یا ترغیب کا ترغیب کا ترغیب پہلے آ چکی ہے یہ کیا ہے ترغیب ڈراوا وہی ترغیب بھی. اے بھیجے ہوئے کاستوں کہنے لگے اناسل نمونۂ ترحیب ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرح اللہ لوت مگر خاندان لوت کا ہم بچا دیں گے ان سب کو مگر اس کی بیوی تجویز کیا ہم ان کو کہ وہ باقی ماندہ سے رہے گی ہم اس لیے جا رہے ہیں قلم پر جب آ گئے لوت کے خاندان کے پاس قاصر کالا فرمانے لگے بے شک تم قوم ہو اجنبی آئے ہائے بیرعش لڑکے ہو اجنبی اب میرے لیے تو مصیبت ہے کہنے لگے نہیں نہیں بلکہ لے آئے ہیں تیرے پاس وہ عذاب کہ جس کے بارے میں تیری کام کیا کرتی تھی شک کرتی تھی یا جھگڑتے تھے اور لے اہم تیرے پاس یقینی چیز اور ہم سچے ہیں لہذا کیا کر تو اپنے خاندان کو رات کے وقت لے کے چلا جا پاس رے ہاں پس بس کر لے چل اپنے خاندان کو رات کے کسی حصے میں وقت تب عتبا رہ اور تو چل ان کے پیچھے ان کو آگے چلا تو پیچھے چال ایسے نہ ہو کہ کوئی تیرے خاندان کا آدمی رہ جائے وہ عذاب میں آ جائے گا صرف تیری بیوی بی رہ جائے گی اور چل تو ان کے پیچھے اور نہ مڑ کے دیکھے تم میں سے کوئی ہے اور چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے ہو. شام ایسو تو مرون کے نیچے کا لکھو بول شام چلے جاؤ صدوں کی بستیوں کو چھوڑ دو چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے ہو قزائنا الہذال کل امر اور بھیجا ہم نے طرف ترفلوت کے یہ حکم قزائنا کا بھیجا لکھو بھیجا ہم نے طرف ترفل کے یہ حکم یہ کون سا حکم ہے انداز کے تاخیر جاڑ ان کی کاٹی جائے گی صبح کے وقت جاڑ ان کی کاٹی جائے گی کیس وقت صبح کے وقت تو. اب آگے جو ہے نا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 یعنی اس کو جمع کر لو ترتیب نہیں جب ان کو پتہ چلا چلانا قوم لوت کو کہ ان کے پاس لڑکے بیری شسیم آئے ہیں تو اس وقت دوڑ کے آئے آئے سمجھ اور ان کو کہا کہ لڑکوں ہمارے حوالے کر دیجئے آئے سمجھ تو یہ ترتیب میں پہلے ہے سمجھ رہے ہو بات جب سنا شہر والوں نے کہ حسین لڑکے ہیں تو آ گئے شاہر والے خوشی مناتے تھے کہ آج شکار ہے حضرت نفرمائے بے شک یہ مہمان میرے ہیں مجھے رسوا نہ کرو ڈرو اللہ تعالیٰ سے سمجھے اور نہ رسوا کرو تو مجھ کو مہمانوں کی نگاہ میں پہلا رسوا تھا عوام کی نگاہ میں فلاطف زن یہ تو زون کے کی مہمانوں کی نگاہ میں رسوا نہ کرے کال اناد قوم انہوں نے کہا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 کھانے کی مہمان بھی کھلاتے دوسری مہمان بھی ایسے کبھی وہ کہتے تھے کوئی مہمان ہو ہمارے حوالہ کیا کرو بدبا سجے کیا نہ روکا تھا ہم نے تو ضیافت عالمین جہان والوں کے مہمان تھے حضرت ضد ہو کے کہنے لگے ہاؤ لائے بناتی کہ تمہارے گھر جو ہیں عورتیں میری بہو بیٹیاں ہیں ان کن تم اگر ہو تو میرا کہا ماننے والے .w -w -w -w کرنے و والے کرنے یہ روح المانی نے سی طرح ہے تفسیر روح المانی کہا ماننے والے ہو تو بیٹیاں تمہارے لیے ہیں میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں وہ حلال ہیں لام رو ادخال الہی اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے محبوب تیری زندگی کی کسام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 کہ ہم نے لو علیہ السلام کو تسلی دی ہم نے کہا فاسر بیا نے اپنے حال کو لے چال ہاں پیچھے کوئی مڑ کے نہ دیکھے ان پہ عذاب آ جائے گا کس وقت صبح کے وقت مکتون مصبحین دیکھ رہے ہو اب مکتون مثبین کے بعد کس کا درجہ ہے تم بتاؤ فا خاجہ تم ہا اس کے بعد اس کا درجہ ہے فاخہ تم سائے ہا قرآن کو سمجھا کر غور سے انجام لکھ لو پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے چنگاڑ کہتے ہیں سخت آواز وہ آسمان سے آتا ہے پس پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے اور پھر دوسری چیز بھی تھی آ? اور کے بستیوں کو اوپر لے ہو چنگھاڑ نے مشرے سورج نکلتے ہی پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے سورج نکلتے ہی یہ درد تو ہے مشرقین اور پہلے کیا تھا مقتون مصبحی اس لیے مفصر کہتے ہیں کہ ان کا عذاب شروع ہوا صبح و شادق کے وقت سمجھے اور ختم کس وقت ہوا اشراک کے وقت سمجھے جی پس پکڑ لیا ان کو چنگھاڑنے مشرقین اس سال میں کہ اشراک کرنے والے تھے کیفیتی گرفت پالنا آلیہ کیا ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے بستیوں کو اوپر لے گئے اور ایسے الٹ دیا اور برسایا ہم نے ان کے اوپر پتھر سنگ گل کے پہلے سنگ گل کی تحقیق ایک بتا چکا ہوں نا ان نتیجہ لا اس واقعے کے اندر بہت سی برتے ہیں لل عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یا بہت سے دلائل ہیں عبرت حاصل کرنے بھائی اور یہ قوم لوت کی بستیاں جو ہیں لاب سبیل مقیم البتہ اوپر سڑک آباد کے ہیں سبیر مقیمنہ سڑک آباد تم جب ملک شام جاتے ہو نا تو صدوم کی بستیاں کہاں ہیں راستے میں ہیں ان کو دیکھتے ہو اب بھی علماء دیکھ آئے ہیں سیاح دیکھ ہیں وہ باہر مردار جس کو کہتے ہیں وہی جگہ ہے نفیزاد کا آیا بے شک اس واقعے کے اندر بڑی عبرت ہے مومنین کے لیے تقریب <ظَالَمِين> دنوی کا دوسرا نمونہ احکا جی کس کو کہتے ہیں جنگل کو تو وہ جنگل والے تھے یہ ان کے پاس کون گئے تھے جی شوائب الاسلام ان کو اصحاب مدین بھی کہا جاتا اصحاب کا بھی کہا جاتا سات جنگل تھا دشت تھا یہ دوسرا نمونا اور بے شک تھے جنگل والے البتہ بڑے ظالم فن تک ہوم بس بدلا لیا ہم نے ان سے بائی اور بے شک یہ دونوں بستیاں اب ہما زمیر کا مرجع کس کو بناؤ گے قوم لود کی بستیاں بھی اور قوم شعیب کی بستیاں بھی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 اور البتہ کی جٹلا یا اصاب ہجرے رسولوں کو یہ ہجر ایک وادی تھی حجاد اور شام کے درمیان بھائی انہوں نے بہت سے رسولوں کو جٹھایا یا ایک رسول کو جٹھلایا ایک کو نا ادھر کیا ہے مور تو اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک رسول کا جٹھلانا سب رسولوں کا جٹھلانا ہوتا ہے کیونکہ سب رسول جو ہیں اللہ کی طرف سے ایک دین لائے یا مختلف دین وہ اصول دین میں سارے متفق تھے فروغ کے اندر اختلاف تھا یا مرسلین جو ہے نا ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا ہے ایک کے اوپر جمع کا اطلاق ہوتا رہتا ہے تازی سمجھے جی جیسے قرآن پاک میں ہے ہاں؟ وہ نازا الموازین القست یہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ میزان تو ایک بہت بڑی ہوگی لیکن اس کو جمعہ سے تعبیر کیا گیا سمجھے یہ خواجہ عبید اللہ احرار جو گزرے ہیں ان کو احرار کہ اور کہتے ہو حالانکہ حرار جما اور کہنا چاہیے دیکھو جمعہ کا ہے حضرت کعب کو کیا کہتے ہو حبر کہتے ہو حبر یا احباب کس کا اطلاع کر رہے ہو جمعہ تو بزرگوں کے جمع کے اطلاع کہیں ہماری اصطلاح میں ہیں وا تینہ ہم آیا تین اور دیں ہم نے اس کو اپنی آیات وقان اللہ مور اعراض کرنے والے تھے آیات تکوینیہ دکھائیں گی موجزات آیات تشریح بھی ناظر ہیں لیکن اعراز کیا انہیں وہ قان و بیان استحکام اللہ نے ان کا استحکام بیان کیا کہ بڑے مضبوط آدمی تھے وہ پہاڑوں میں جی رہتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کے کیا بناتے تھے گھر بڑی بڑی غاریں بیان استحکام اور تھے تراشتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو اس سہال میں کہ امن والے تھے بس پکڑ لیا ان کو بھی چنگھاڑ نے اوپر سے سخت واغ نیچے سے زلزلہ صبح کے وقت بس کام آئے ان سے وہ دنیاوی بھی ہنر جن کو وہ کاف کرتے تھے دنیاوی ہنر وہی بڑی بڑی غاریں بنائیں مضبوط تھا وما ما السماوات نسل دلی لکڑی نمبر دو ابتداء میں دلیل لکڑی تفصیلی تھی یا نہیں وہ بہت بڑی دلیل لکڑی تھی وہ پہلے تھی یہ کیا ہے دوسری ہے وہ ابتدا میں تھی اور نہیں پیدا کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو جو کچھ اللہ بالحق مگر با فائدہ و انسات تخویف روی اور بے قیامت ضرور آنے والی ہے فصف یہ تسلی ہے جی تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر گزر کر تو در گزر کرنا اچھا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں نا صبر جمیل کیا پڑھ چکے ہیں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 یاری بگڑنے کے بعد صف جمیل ہو ایک دوسرے کو ملامت نہ کرو اچھے طریقے پہ درگزار کرو آگے سمجھ اس کو کیا کہتے ہیں صف جمیل ایسم اچھے طریقے پہ درگزار کر دینا ملامتی نہ کرنا ایک ہے حجر جمیل کیا واہ جرم حجرن جمیلہ حجر جمیل اس کو کہتے ہیں مالا ازاما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 اس لیے کہ بے شک رب تیرا وہی خلاق ہے خلاق کا منع بڑا خالح ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا علیم ہے جاننے والا ہے وہ پورا بدلہ لے لے گا تو درگزر کر دے والد آ کا یہ تسلی نمبر کتنی دو اور اب تا کی دی ہم نے تجھ کو سات ایتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ کیا ہے سات ایتیں فاتحات القتاب معلوم کا فاتحات کا شان بہت بڑا ہے والقرآن العظیم اور یہی فاتحات کتاب کیا ہے قرآن عظیم ہے تو فاتحات کتاب کا نام صاحب مسانی بھی ہے قرآن عظیم بھی ہے سمجھے تو حضور کو تسلی کے لیے فرمایا خوشخبری دی کہ فاطحت الکتاب اور فاطحت الکتاب شفا بھی ہے کیا دم کیا کرو نا اور تمہیں زیادہ دم نہ ہے تو کیا کیا کرو فاطحت الکتاب کا دم بھی کافی ہے اب الاکر پڑھ لیا اور ایک اور مجھ سے وظیفہ کبھی لکھوا لیا کرو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرو وہ کسی ہے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 نیمتے کی کی کی کی ہیں کیا وہ تو بڑی نعمت تو یہی ہماری نگاہ اس کے اندر رہی چاہیے اح? ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو کچھ ہی نہیں ہے چاند روزہ بہار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جمدی? ہم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن نہ تھا چند روزہ زندگی ہے اچھا جی اور نہ دراز کر تو اپنی دو آنکھوں کو طرف اس چیز کے کہ نفع دیا ہم نے ساتھ اس کے بہت سے قسموں کو کپار میں سے ولا تحزن علیہم یہ تسلی نمبر تین ہے اور نہ غم ناک کو ان پہ کہ وہ اسلام جو نہیں لاتے نا آپ ان پر غمناک نہ ہوں آپ کے ساتھ اور مومن بیٹھے نہیں ان کے ساتھ خوش ہو جاؤ جیسے ہم تمہارے ساتھ خوش ہیں الحمدللہ وقف واقف دناہ گا اور نرم کر تو اپنی جانب کو واسطے مومنین کے وقل فریضہ خاتم لمبیا اور کہ بے شک میں ہی ڈرانے والا ہوں واضح یہ جی کتنی پہلے آ گئی تھیں تخویف کے کتنے نمونے آ گئے تھے جی تین آ گئے تھے نا تو میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ تخویف دنیوی کے پانچ نمونے ہیں تین پہلی اقوام سے اور دو کے سے مکے والوں سے اب مکے والوں کے جو ہیں وہی دو آ رہے ہیں کما انزلنا علی الالمت تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ چوتھا اور پانچواں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 وہ کتاب کیا ہے جھوٹی کہانیاں ہیں جادو ہیں سمجھا شحر ہیں وغیرہ وغیرہ یہ قرآن کے متعلق بکواس کرو اس قسم کی تو یہ مکے والوں کے لیے ہوا یا نہ ہوا اللہ نے ان پہ بھی عذاب نازل کر دیا بارہ آدموں پہ تما ان ضلع اس سے پہلے عبارت معروف ہے کہ نزل و العذاب نو نز لو العذاب نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو بارہ نہیں ہے سولہ ہیں آ, دیکھنے میں میں شک میں پڑ گیا وہ سولہ آدمی تھے نو نز لو العذاب نازل کریں گے ہم تمہارے اوپر عذاب کو جیسا کہ اتارا ہم نے عذاب کو اوپر بانٹنے والوں کے اب بانٹنے والوں سے کیا مراد ہے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 یہ سمجھی بات یا نہیں سمجھی تو ہم نے چونکہ تخریب دنیا کا نمونہ اہل مکہ کے لیے بنایا تھا نا اس لیے میں یہی تشریح کر رہا ہوں بعض مفسرین ایک دوسری تشریح بھی کی ہے وہ اس کا مستاق بنایا ہے یہودوں کو کس کو کس جی؟ یہودوں کو مستاق بنایا ہے کہ یہودی تھے نا وہ کتاب طوراف کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں رکھتے تھے ایک جگہ رکھتے تھے یا ورکوں میں رکھتے تھے پہلے کیا پڑھے ہو میں رکھتے تھے الحدہ پھر اپنی مرضی سے جو چاہتا ورق دکھا دیتے جو چاہتے چھپا دیتے پھر مان یوں ہوگا کما انزلنا علی سمی ہم نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا کیا اب یہ عذاب نہیں نو نظر عذاب نہیں ہوگا اے میرے محبوب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 بس کس میں رب تیرے تھی البتہ سوال کریں گے ہم سب سے اس چیز سے کہتے عمل کرتے پستا بات عمر یہ فریضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم پس بیان کر اے میرے محبوب آپ قرآن کو پورا کھول کے بیان کر واضح کر پر کھول کے بیان کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے تو اور اراض کر مشرقین سے انا کپینا کا مستحزین انا کپینا کا یہ تفریح دنیا کا کتنا نمونہ ہے جی پانچواں چار آ گئے نا یہ دو اہل مکہ سے تھے جی. تفریح دنیا کا پانچواں نمونہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی ہے تسلی نمبر کتنی چار بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے مذاق کرنے والوں سے وہ مک جو تھے وہ سولہ تھے اور یہ مستحزین جو تھے یہ پانچ تھے یہ حضور کے ساتھ خود مذاقیں کرتے تھے حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بے شک کافی ہو چکے ہم تجھ کو مستحزین سے یہ تخویب دنجن نمبر پانچ تسلی نمبر چار الزین یہ وہ ہیں جو کرتے ہیں ساتھ اللہ کے معبود اور میں تسلی ہے کہ ہم جانتے ہیں تنگ ہوتا ہے سینا تیرا بس کہتے ہیں بکوا سے کرتے ہیں رب کا عجن اور اصول کامیابی علاج حضل اور اصول کامیابی پپ تسبی بیان کر تو نمبر ایک بے حمد ربے کا سبحان اللہ بھی کہے الحمد للہ بھی کہے نمبر دو وق نمبر تین اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر واب ربا کا نمبر کتنی دی جی؟ چار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 رحمہ اللہ تعالیٰ کسی نے کہا حضرت ایک قوم ہمارے اندر ہے پہلے بھی تھے وہ کہتے ہیں لاہن وسلّہ ہم واصل بلّہ ہو چکے ہیں فلاح حاجت علنہ تکالی اب اب ہیں تکالیف کی ضرورت نہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں لاہل وسلّہ باسل واصل ہو حضرت نے فرمایا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے قد صدق قد سادک انہیں سچ کہا ہے بلاک فی غسول الا سکار <السَّكَار> وہ واصل ہوئے ہیں لیکن واصل واسل نہیں ہوئے کہاں پہنچ گئے دو زخ میں اور جو دو میں پہنچ جاتا ہے اس کو نماز کی کا ضرورت قد فی <السَّكَار> سکر کی طرف پہنچ گئے غسول کہ پرانے زمانے میں بھی یہ چیز تھی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر القادر رضی اللہ تعالی بیٹھے تھے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 لانٹیا ظیر ہو جا شیطان ہے آو لانتی ختم ہو گیا کچھ دیر کے بعد پھر انسانی شکل میں آ گیا ساتھ کہ کہنے تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا ورنہ اسی انداز کے اندر میں تقریبا ستر بزرگوں کو گمراہ کر چکا ہوں لیکن تیرے علم نے تجھ کو بچا دیا تو میرے داؤ کے اندر نہیں آیا حضرت نے فرمایا یہ تیرا دعو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا اللہ کے فضلوں کرم نے مجھ کو بچا دیا ہے یہ دوسرا دعو تو ہے تو یہ باغ پرانی بھاپ چلی آ رہی ہے پہلے بھی ایسے بدبہش آدمی تھے تو یہ خیال کرنا ایسے غلط پانی متلا ہو رہا ہے